اب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو وہ تو نری پلید ہے اور ان کا ٹکانہ جہنم ہے بدلا اس کا جو کماتے تھے